أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار کسی بھی بندے کے تین طرح کے تعارف ہوتے ہیں تین چیزیں اس سے پوچھی جاتی ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں رہتے ہیں اور آگے کہاں جانے کا ارادہ ہے یہی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر انسان کی تینوں رہائشوں کا ذکر کیا ہے اللہ و... فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ دیخلا کم اس نے تمہیں پیدا کیا اسی کی طرف سے آئے ہیں اللہ دی جار رقم الرد فراشا بنا اور تمہارے لیے زمین کو بھی چھونا بنایا رہنے کی جگہ بنایا اور وہیں پہ تمہیں رزک دیا زمین سے تو یہ زمین جو ہے یہ ہماری رہائش ہوئی یہاں رہنے کی جگہ ہوئی اور فتح انار الطی سے لے کر آگے کے آج کے سبق تک خالدون تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے رہنا کہاں ہے وہ بیان فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. کہ آہلیمان جو ہیں وہ جنت میں رہیں گے اور اہل کفر جو ہیں وہ جنم میں رہیں گے ٹھکانے دونوں کو بیان کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آئے مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا حال جو قیامت والے دن ہونے والا ہے جہنم میں داخل ہوں گے وہ بیان فرمایا آج جو ہے وہ اہل ایمان کو جو جنت ملنے والی ہے اس کا ذکر فرمایا سبحان اللہ یہ جنت اور جہنم کا دونوں کا اکٹھا ذکر کر کے کافروں کو دھمکی سنا کر اور اہل اسلام کو جنت کا وعدہ دے کر اکٹھے ایک آج کے بعد ساتھ ہی دوسری آئے مبارکہ ذکر کرنے کا مقصد یہی یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعہ کے نام ہے ایمان کتنی چیزوں کے مجموعہ کے نام ہے دو چیزوں کے مجموعہ کے نام ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور دوسرا اس کی بارگاہ سے امید ہو ڈر یہ ہو کہ ہر بندہ ڈرے کہیں جھنم نہ چلا جاؤں اور ہر بندہ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوں گی بندے کے اندر تو بندہ مومن ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی یعنی کہ ختم ہوتی ہے بندے کے اندر سے اگر جنت کی امید ختم ہو جاتی ہے تو مایوسی آ گئی تو مایوسی بندے کو بےمان کر دیتی ہے اگر اس کے اندر خوف جو ہے نا وہ ختم ہو گیا نہ ڈر ہو گیا بندہ رب سے ڈرے نہ تو کافر ہو گیا پھر مومن ہی نہیں رہا جو رب سے نہ ڈرے رب تبارک و سے ڈر فرض ہے بھائی تو رب تبارک وطالعہ نے یہاں پر دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا اچھا پھر یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کا ذکر ہے بعد میں جنت کا ذکر ہے جی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نفع پانا اور ایک ہوتا ہے نقصان سے بچنا ان دونوں میں بڑی شاید کون سی ہے نفع ملے نہ ملے بندہ نقصان سے بچے ہیں جی اسے کہتے ہیں کہ بندہ دفع مدرد اور جلب منفاد نقصان کو دور کرنا اور نفع کو پانا تو یہاں پر اللہ تبارک تعالی نے جہنم کا ذکر پہلے کیا جنت کا بعد میں فرمایا کہ جنت کا پانا جو ہے نا ایک نفع پانا ہے اور بڑی کامیابی جو ہے نا تمہارے لیے وہ جہنم سے بچنا ہے مسئلہ اور یہاں پر ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کو جو ذکر کیا تو یہ تو واقعی اہل قفر کے لیے جہنم اللہ تعالی نے خود فرمایا وہ کافرین کافر جو ہے وہ بنیادی طور پر جہنم جو ہے وہ بنیادی طور پر کافروں کے لیے ہی تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جہنم کا ذکر سونگے کہیں تیرے غلام گھبرائی نہ جائیں کہیں ابو بکر اور عمر پریشان ہی نہ ہو جائیں تو آپ اس طرح کریں نا یہ تو کافروں کو ہم نے ڈرایا ہے آپ اپنے یاروں کو خوشخبری بھی سنا دیں ان کا اہل ایمان کا دل تھامنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر جنت کا ذکر فرمایا یہ ذہن میں رہے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ تین چیزیں چاہتا ہے کتنی چیزیں اچھی رہائش ہو اچھا کھانا ہو اور مزاج کے مطابق بیوی ہو کہ نہیں بیوی بھی ہو خوبصورت بھی ہو لگا مزاج ہی ایک نہ ہو وہ کہ جی سورج ادھر سے نکلتا ہے وہ کہ نہیں جی ادھر سے نکلتا ہے تو ہر بات لڑائی رہے گی نا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے انہی تین چیزوں کا ذکر فرمایا اور جنت میں فرمایا جنت کے زمن میں جنت کے اندر یہ تینوں رکھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیں جی رفتار نے تجریت اللہ فرمایا کہ, فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جنت کے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ ذکر ہو گیا اچھی رہائش کا میں انہیں وہاں پہ آگے کیا کہیں گے وہ بھی بیان کرتے ہیں اور یہ دو چیزیں ہو گئی اچھا کھانا پینا ہو گیا سامان اچھا سارا کچھ اور آگے رابطہ پاک صاف ستھری ہر حوالے سے بی بی ملیں گی صاف بی بی ازواج متحرات ازواج پاک صاف ستھریاں بیویاں ملیں گی جنت کے اندر انجی. یہ تینوں چیزیں رفت بار کو نے جنت کے اندر رکھی کریما کالے سات شام کے اعلان سے لے کر آج تک اور راک علیہ السلام تک عیسی علیہ السلام سے پہلے مو علیہ السلام تک اور ان سے پہلے سارے مسعد السلام نے جب بھی جنت کا ذکر کیا کسی بھی ایمان والے نے اس کا انکار نہیں کیا کسی بھی ایمان والے نے جنت کا انکار اور اس کی نعمتوں تو انکار نہیں کیا سارے کے سارے مانتے ہیں کہ جنت براہ رب رفتال نے پیدا فرمائی ہے اور وہ پیدا ہو چکی ہے یہ ایمان ہے تاکہ سر سید جو ہے اس نے آ کر جنت کی جو تشریح کی ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی جنت کے قائل ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ترقی جو ہے یہ دنیا کے اندر پیسے کما لینا اور اچھا گھر کوٹھی مل جائے بندے کو اور اچھی بیوی بی مل جائے خوبصورت ہو اور ساتھ جو ہے اسے کھانے پینے کی چیزیں میسر آ جائیں تو یہی جنت ہے نوزال کو, کہ کو لال دینے کے لیے, اور لوگوں کو بچانے کے لیے ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے جنت ہے بتائیں یہ صاحب بہادر سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں بتائیں اور اس نے یہاں تک کہا اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی جو ہیں وہ باللہ ایسے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا یہاں ایسے الفاظ کہیں آل جنت کے بارے میں اگلے الفاظ جو ہیں اس کے وہ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے وہ کہتا جی اگر جنت اس چیز کا نام ہے کہ وہاں عورتیں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا کہتا جی اس جنت سے تو بہتر ہمارا یہاں کے رنڈی خانے ہیں پھر اندازہ لگائیں یہ اسی کا دیا وہ تصور ہے کہ آخرت یہ نعوذ بل منظالے کو اس زلیل کی پوری خواہش تھی کہ لوگوں کا ایمان جو ہے نا آخرت سے اٹھ جائے آخرت سے ایمان ہی اڑ جائے لوگوں اور آج آپ اس کی فیکٹری کے تیار کردہ پودوں سے ان کے پاس بیٹھ جائیں عقیدہ آخرت کی آپ کو دور دور تک ان میں کوئی جھلکی نظر نہیں آئے گی کوئی بچہ ان کے ہاں پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے کبھی آخرت کی فکر نہیں سنیں گے کبھی بھی نہیں سنیں ہاں جی یہ حالت اور نوبت جو ہے وہ یہاں تک جو پہنچی ہے یہ اس زلیل کی ساری محنت ہے اس نے عقیدہ آخرت سے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اٹھانے کے لیے عقیدہ آخرت سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کا جو تعلق ہوتا ہے آخرت کے ساتھ وہ سارے کا سارا توڑنے کے لیے لوگوں کو دنیا کے اندر بدماش بنانے کے لیے آج یہی وجہ ہے انہیں کی فیکٹری کا تیار کردہ پورے کتنی کتنی کرپشن کر رہے ہیں آخرت کی فکر ہو تو ایسے کریں یہ لوگ اور کس قدر جناب وہ گستاخوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کس قدر بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں بندہ پوچھے کہ وہ کہتے جی یہ تو کہتے بھی ہمارے علماء بھی آج تک سارے احمد گزرے ان کہانیوں پر ایمان لے آئے ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں جس نے نوزم اللہ نبیوں کے بارے میں کیا دیا کہ وہ نبی جو لوگوں کو لالچ دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے گناہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جنت ہے تو اس نے جنت اور جہنم کی الگ سے تشریح کی اس نے کہا جنت یہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر ترقی کرے اور یہ مال دولت ہر شاید میسر آ جائے اور جہنم یہی ہے کہ بندے کے روزی تنگ ہو جائے بس بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو یعنی یہی پہ لوگ جنت میں بھی پھرتے ہیں یہیں پہ لوگ جنم میں بھی پھرتے ہیں کسی کے پاس ایک کروڑ روپیہ آ گیا تو وہ جنتی ہو گیا جی شام کو ڈاکو ملے تو وہی بندہ دوست کی ہو گیا یہی فکر ہے نا اس دلیل کی بتائیں بھائی اللہ تبارک وطالعہ اس کے شر سے محفوظ فرمائے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے لیکن, لیکن میں ہماری علماء سے بھی گزارش ہے مہربانی کریں ذرا بولیں اس پر حضور کی امت پر رام کریں اور بچائیں جو مولوی الٹی بات کر بیٹھے تو سارے مولوی پیر چڑھ دوڑتے ہیں اس غریب پر ہیں اور یہ اتنا بڑا دجال ہے عرب کے عرب کے کالم ہے سید حسین الفانی اس بندے نے کتاب لکھی ہے چار پانچ جلدوں میں میرے پاس موجود ہے اس نے اس میں لکھا اس نے کہا جی یہ اس امت کا ہندوستان کا اس نے کہا دجال اکبر ہے بڑا دجال ہے دجال اکبر ہے سر سید بتائیں بھائی تو یہ جس جنت کو یہ کہے اور اس کے یہ الفاظ میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ جنت کے اندر یہاں پہ چار چار بیویاں وہاں پہ ستر ستر کہتا ہے وہ جنت ہے یا چکلا ہے یہ <سطور> لفظ ہیں سر سید احمد خان کے جس پہ لوگ ہمارے لٹو ہوئے پڑے ہیں کہتے ہیں جی اس نے تو امت کی خدمت کی ہے علیہ اسلام کی خدمت کی ہے کیا خدمت کی ہے اس نے یار اس نے تو نعوذ باللہ نوزمن ضالک عقائد اسلام کے بقیے ادھیڑ دیے ہیں اے آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے اس کی تفسیر میرے پاس ہے دو جلدوں میں پڑھی ہے یہیں پہ اور وہ دیکھ لیں اور اس کی ساری کتابیں دیکھ لیں اور اس نے خود کہا ہے کہتا ہے جی میری میری یونیورسٹی سے جو بھی پڑھتے جاتے ہیں سارے کچر اور گدھے بنتے جاتے ہیں یہ تو اس کا اپنا فرمانے عالی شان ہے جو بھی پڑھتے جاتے ہیں کیا بنتے جاتے ہیں کچر اور گدھے بنتے جاتے ہیں یہ انگریز کا اور اس کا آپس کا گٹھ جوڑ تھا انگریز جاتے ہوئے اسے کیا گیا تو میرا بیٹا ہے روحانی اور یہاں پہ حکومت اسے ہی دوں گا جو تیری یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے گا آج قرآن کا حافظ ہو قرآن کا پورا عالم ہو چپراسی نہیں لگ سکتا اسے بھی کہتے ہیں انگریزی پڑھے ہوئے ہیں آپ بارہ پڑھی ہیں آپ نے چودہ پڑھی ہیں تب چپراسی لگیں گے اب مالک نے بھی فضل فرمایا پی ایچ ڈی کر کے بھی نوکری نہیں مل رہی ایم فل کر لیے پھر بھی بیچارے بھاگتے پھرتے ہیں کچھ نہیں میسر آ رہا ہے ان کو آج سوسائٹیوں میں چلے جائیں وہاں مغل بیچارے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں بھی انگریزی آتی ہے آپ کو وہ کہے جی نہیں آتی تو کہتے جائیں پھر جی نماز انگریزی میں پڑھانی تھی اللہ محمد السلام انگریزی میں پڑھنا تھا اس نے حالت تو یہ ہو گئی اب یعنی جہاں جہاں بھی اس کے پروردہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں پہ رسول سام کے دین کے راستے بند ہوتے جاتے ہیں یہ ذہن میں رہے آپ یہ آئے مبارکہ کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا امن عاملحاد <سؤال> میں پیارے آپ ان کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیں <سؤال> اچھے امال والوں کو اچھے ایمان والوں کو اور اچھے امال والوں کو خوشخبری سنا دیں چیز کی؟ من جنت نہیں کہا جنات فرمایا ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جی یہ نہروں کا ساتھ ربط والا ذکر فرماتا ہے یہ اس مکان کی وسعت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جی اور فرمایا کلا رزکو منہا من کہ جب بھی جنت کے اندر رزق دیا جائے گا تو کالو جنتی کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا یہاں پہ دو مفہوم مفسرین نے بلکہ حضور کے صحابہ سے بھی دو مفہوم مردی ہے پہلا یہ ہے کہ جنتی جب پہلی بار جنت کے اندر پھل دیکھیں گے تو دیکھ کے کیونکہ شکل و صورت اور رنگ وہی وہ ہوگا جو دنیا میں ہے صورت اور رنگ, رنگ یہ دونوں وہی وہ ہوں گے جو دنیا میں ہیں وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کھا کرتے تھے اور فلاں کی دکان سے لیتے تھے ہم اور کشمیر میں جا کے فلاں وادی سے فلاں جناب جھیل میں توڑ توڑ کے سیب کھاتے تھے یہ تو وہی چیزیں رقت بار کو تعالیٰ نے فرمایا لیکن جب چکھیں گے اس کے مزے ہی علیحدہ ہوں گے پھر کہیں نہیں یار ہم بول گئے تھے یہ تو اور ہے یہ وہ نہیں ہے ہاں اس میں تو کیڑا بھی کبھی تشریف فرما ہوتا تھا اندر امرودوں میں کبھی جناب وہ کاڑے بھی نکل آتے تھے لیکن یہاں تو کاڑا ہے ہی نہیں بتائیں بھائی میں نے کہا جب وہاں سیب کاڑا نہیں ہو سکتا مرزا کاڑا وہاں کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی ویسی عجیب بات ہے ہمارے ہاں ایک لائٹ والی گاڑی نہیں چلتی باہر چلانے دیتے ہیں، چلان ہو جاتا ہے ان پنجابی قادیان کے جو زلیل ہیں ان زلیوں نے ایک لائٹ والا نے بھی مان لیا ہے پاگل ہیں وہ بھی کانا یا نہیں ہاں اللہ تبار کو بتا رہا اچھا ایک مان یہ ہوا اس کا کہ وہ جنت میں جب پہلی بار پھل دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی سیب ہے یہ تو وہی انار ہے یہ تو وہی انگور ہے کھجور ہے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن نواز فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہی یہ تو وہی وہ ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے فرمایا کہ وہاں صرف نام ایک ہوں گے بس نام وہی وہ ہوں گے جو دنیا میں ہیں, دنیا ہیں نا جی یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیب کہیں گے سیب نہیں کہیں گے وہاں چونکہ زبان حبیب کریم علیہ السلام کی بولی جائے گی دنیا میں جو چھ لاکھ بولیاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بولی جا چکی ہیں بولی جائیں گی یا بولی جا رہی ہیں اتنی بولیاں ہیں جی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی وہاں پہ بولی چلے گی تو امام الانبیاء آگے چلے گی بس سارے کرام علیہسلام عربی میں کلام کریں اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پہ جو بندہ بولنے والا بھی ہے نا جیسے میں جاتا ہے، اسے بھی عربی آ جاتی ہے जारे जारे جہان سے ختم، جہان سے ختم شروع آ کر اسے سوال کرتے ہیں وہ اردو پنجابی میں نہیں انگریزی میں نہیں ہوتا ڈچ میں نہیں ہوتا کسی اور زبان میں نہیں ہوتا وہاں بھی جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہوتے ثابت ہوا کہاں کے بند ہونے کی دیر ہے سارے کنیکشن ساری بولیاں ختم منہ کہ جو اس نے 11 یاد کے تھا وہ بھی ختم 9 بھی ختم 11 بھی ختم ہر شیئر ختم وہاں پہ بولے گا تو صرف عربی بولے گا <سؤال> ہمارے کہ عربی زبان سے محبت کرو, کرو. <سؤال> یہ قرآن کی زبان بھی ہے جنت کی زبان بھی ہے اور امام الانبیاء کے زبان بھی, بھی <سؤال> ہے کیسی بات ہیں اور دوسرا کول جو یہ ہے کہ جنتیوں کو جب جب پھل دیا جائے گا ہر بار کہیں گے یہ تو ہم کھا بیٹھے ہیں یہ پھر آ گیا انہوں نے کہا جائے گا کھاؤ تو صحیح ایک بار کھا گے دوبارہ کھائیں گے اس کا وہ والا مزہ نہیں ہوگا نیا مزہ ہوگا جب جب کھائیں گے جنت کے اندر جتنی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بار کھائیں گے ہر بار ان پھلوں کا مزہ ہی علیحدہ ہوا بتائیں یار ہے کسی شہر میں یہاں کہتے ہیں یار فلاحے کے جو چاول چھولے ہیں نا میں بیس سال سے کھا رہا ہوں مزہ اس کا ایک ہی ہے یہاں پہ مزہ ایک ہونے کو معیار قرار دیتے ہیں بلد لیکن بلد وہاں معیار کیا ہوگا سبحان اللہ اللہ جی بلد ایک بلد ایک چیز کا مزہ ہر بار, بار نیا, نیا, نیا اللہ اکبر رفتار اور ان کے لیے پاک صاف ستھریاں لڑاکیاں نہیں اچھے خلق والیاں امتحان نہیں لیں گی انٹرویو نہیں لیں گی کدھر تھے کہاں تھے کچھ تھے کچھ نہیں ہوگا ہاں ہوتا نہیں ہوتا ہاں بندہ سارا دن کام کر کے بیچارہ دس منٹ لیٹ ہو جائے نا جی اس کو سب سے بڑی فکر یہ نہیں ہوتی کہ پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے پیچھے سے سب سے بڑی فکر ہوگی بھی عدالت آلیہ سے کیسے چھوٹنا ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی آج کل ایسی بہسٹنے گھر بیٹھی ہیں وہ سچ کا ہے نا نہیں مانتی فون کر کے کہو کہاں بھی کہاں وہ کہے جی میں کسی دوست کے آیا ہوں نہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہو کسی عورت کے پاس ہو تم yes. Yes. کہتا جی وہی بندہ کہہ دے میں کسی عورت کے پاس ہوں yes. چلو مذاق نہ کرو صحیح صحیح بتاؤ کہاں ہوں yes. لگا پھر بندہ yes. کیا yes. یہاں تو نہیں چھوٹ سکتا بھائی yes. یہ واحد عدالت دا ہے جہاں سچ بھی کہیں تب بھی پھنسے ہوئے جھوٹ بھی کہیں تب بھی پھنسے ہوئے ہیں yes. ایسی جسوس ہے yes. دل کی طے میں بیٹھی بات کو پکڑ لیتی ہے بےچاری لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے اندر, اندر یہ بیوی بی رکھی ہیں نا اہل ایمان کے لیے اللہ, اللہ, اللہ اکبر وہ تو خود تیار کر کے بھیجیں گی جاؤ رفتبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے وہ بھی, بھی, بھی ساتھ سارے کے سارے آل ایمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاضر ہوں گے جی اور ہر ہفتے میں رفتبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جی اور کئی ایسے ہوں گے جن کو آخر اسام کا فرمان شریف ہے میں کئی ایسے ہوں گے ایسا ایک مقام ہے جنت کے باہر کر کے یہ جنت کے اندر ہی ہے وہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں جنت کی یہ نیم تیری ہوگی جنت کی یہ والی نیم اور سہولت نہیں ہوں گی وہاں وہ لوگ پڑے ہوں گے جو رب کے عاشق ہیں وہ کہیں گے مولا ہمیں ضرورت نہیں کسی چیز کی بس تو اپنا دیدار کرایہ رکھا میں بس یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو رات دن اور ہمہ وقت رات دن تو دنیا کے حساب سے کہہ رہے ہیں ہمہ وقت انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار میسر ہوگا اور مزے کے بعد دیکھیں یار اس وقت کیا ماحول ہوگا رب رفتال اپنی محبت تا فرمائے نا پھر ان باتوں کا بھی مزہ آتا ہے کہ نہیں یہ باتیں سن کے بھی مزہ آتا ہے کریمات حضیمہ میں حسن بشری فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ علیہ جنت کو جمع فرمائے گا اپنی بارگاہ میں اور اپنا دیدار تا فرمائے گا جنتی مست ہو جائیں گے مغل ہو جائیں گے رب کا دیدار میں رب فرمائے گا جاؤ اپنے گھروں میں اب وہ کہیں گے کہ مولا تیرے دیدار کرنے آئے تھے میں کر تو لیا ہے تم نے کتنا کیا ہم نے ابھی تو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب سے تم نے دیکھا اتنے مست آٹھ لاکھ سال گزر گئے ہیں سبحان اللہ یار جب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں عورتیں تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے انہیں پتہ نہ چلے تو جب یوسف کو پیدا کرنے والا سامنے اللہ اللہ جب لوگوں کو مدینے کے اندر بھوک لگے حضور کو دیکھے بھوک دور ہو جائے آ کرم کو دیکھے تو ادھر بدر میں نے کٹھتی رہے ہیں انہیں پرواہ تک نہ ہو اے اللہ اے اللہ تو جب آکر اسلام کو بھی پیدا کرنے والے کو دیکھیں گے تو کیا بنے گا سبحان اللہ میرے قریم آکر علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت بردن جنتی سارے کے سارے اپنے مگنوں کے کھانے میں پینے میں اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ اچانک نہ اہل جنت کے اوپر سے اس طرح تجلی فرمائے گا جیسے اس کی شان سبحان ہے سبحان جنتی سارے ایسے رب کا دیدار کریں گے تو یہ اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ بھی دعا کیا کریں یہاں لوگ تو آگے کہتے ہیں یہ کہ دعا کریں حضور کا دیدار ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ بھی دعا کیا کرو مالک اپنے دیدار سے ماروں گا ہاں اگر بکر شبلی رہے مولا کہا کرتے تھے کہتے تھے مولا اگر مجھے پتا ہونا کہ تیری جنت میں جا کے مجھے تیرا دیدار نہیں ہوگا پھر مجھے جہنم ہی پھینک دینا ہاں پھر میں جہنم ہی پڑ رہا ہوں گا میرے لیے یہی بہتر ہے جہاں تیرا دیدار ہی نہ ہو میں تو مر کے پہنچ جاؤں گی ہاں اس دلربا کے واسطے ہم تو مرے ہی اس لیے ہیں کہ تیرا دیدار ہو تاکہ تجھے دیکھیں تیرا دیدار ہو تیری زیارت ہو ہمیں تو یہ کوئی بھی بندہ مومن جو ہے نا وہ جب بھی دعا مانگے یہ دعا ضرور مانگے اے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار سے کبھی محروم نہ کرنا اپنے دیدار سے معروم نہ رکھنا اللہ و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پہ ایک ہی فکر ہر بندے کو لائک ہوتی ہے اگر اس کے بعد جھونپڑی ہے جھمپڑی والے کو فکر ہے کہیں یہ مجھ سے چھینی نہ جائے پیسے ہیں چار جیب میں اسے فکر ہے کہیں کوئی ڈاکو نہ مل جائے مجھے ایں تو کسی کے پاس کوٹیا بنگلہ ہر ایک کو فکر ہے یہاں تک کہ وزیراعظم کو بھی فکر ہوتی ہے کس کے بعد میری کرسی جا سکتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے اور جاتی بھی رہے گی ان شاء اللہ اگلے دن حاجی صاحب کرسی پہ بیٹھتے ہیں رات کو میں بھی تو یہ انہوں نے کرسی چھوڑ دی میں میں میں جی ہے پہ ہیں بھی جب کے تو ہوتی ہم ایک گھنٹہ پانچ سال بیٹھ کے اٹھا ہے کہ وہ نا اس کی نکرانی تھی تو کا پلنگ بنا رہی تھی بستر اس کا بچا رہی تھی اسے بڑا نرم لگا بستر آ, یہاں تو ہر ایک بندے کو میسر ہے اس وقت بستر. تو بستر اسے نرم لگا تو وہ لیٹ گئی وہاں جب لیٹ تو وہ تھی رفتالا کی مرفت والی مائی خاتون نکرانی تھی اس کی تو وہ لیٹ گئی بادشاہ ہے. اس نے دیکھا بڑی گستاخ ہے کہ میرے بستر پہ لیٹ گئی ہے اس نے سوئی کو دو چار چابک مار دیے وہ بچاری ہے اور ہنسی بھی ہے تھوڑی دیر رو لیتی ہے دیتی ہے اس نے کہا مائی تیرے ذوق کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی رو ہے تو رو ہنس نہ تو ہنس یہ کیا دونوں چیزوں کو ملایا ہوا گڑمٹ کیا ہوا ہے اس نے کہا میں روتی اس لیے ہوں کہ نے مارا تکلیف ہو رہی ہے ہنسی اس لیے ہوں آدھا گھنٹوں سوئیوں میرا حال یہ ہے تو, تو اتنے سے سو رہا تیرا کیا بنے گا <سيح> تو تو رسے سے سویا ہوا تیرا کیا بنے گا مجھے تو یہی فکر لائق ہو گئی ہے خوشی ہو رہی ہے بلکہ بھائی مجھے تو کہ میں تو آدھا گھنٹہ سوئی ہوں مجھے اتنی مار پڑی ہے تو تو سے پڑا ہوا یہاں تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا جسے ربت بار بال فکر دے وہ تو ایسے سوچتا ہے جسے فکر ہی نہ ہو وہ پھر کیا سوچے گا خواجہ غلام فرید رحم اللہ جو ہے نا آپ کا ایک مرید آیا کئی مرید بھی آپ کو پتہ منہ پھٹ ہوتے ہیں وہ کہنے لگا آپ جو ہے نا رات کو بیڈ پہ سوتے ہیں پلنگ پہ سوتے ہیں اور میں مرید ہوں مسکین میں رات کو نیچے سوئے رہتا ہوں آپ نے فرمایا یار آج تو نہ میرے بیڈ پہ سو جانا اور لیکن یہ ذہن میں رکھنا صبح صبح تو فوت ہو جائے گا اس نے کہا اچھا ساری رات بے کروٹیں بدلتا رہا پریشانی سے صبح کا وقت وہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی سنا کتنی دیر نیند آئی تجھے کہتا جی ایک لمحہ نیند نہیں آئی فرمایا کیوں کہا جی آپ نے فرمایا تھا صبح مر جائے گا تم آپ نے یار میں تو جھوٹا بندہ ہوں اس جہان کا میں نے کہا ہے تجھے نیند نہیں آئی تو مجھے تو رب تبارک پتا لگا قرآن اتنی بار کہا ہے مرنا ہے مجھے کہ کیسے نیند آ سکتی ہے میں تو سوتا ہوں لیٹتا ہوں وہاں نیند مجھے نہیں آتی رات کو اسی فکر میں کہ میں نے مرنا ہے میں نے مرنا ہے کیا مت بخت رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا تو یہ ہر بندے کو فکر ہوتی ہے جو چیز بھی اس کے پاس ہے اسے چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے کسی کے پاس ماں باپ ہیں ان کا سلامت ہے تو بچے کو ماں باپ کی فکر ہے کہیں یہ فوتی نہ ہو جائیں میرے ہاتھ سے چھنی نہ جائیں ماں باپ کو اولاد کی فکر ہے ہر وقت دھڑکا رہتا ہے, نہیں رہتا ہے یار بتائیں جنہیں محبت ہے نا انہیں دھڑکا رہتا ہے جنہیں نہیں ہے وہ تو مدد کریں انہیں کیا لگے کسی کے ساتھ ماں مرے باپ مرے ہم نے تو روٹی کھانی کھانی ہمیں کیا لگے کسی کے ساتھ؟ نا. جنہیں محبت ہے انہیں ہر وقت یہ دھڑکا رہتا ہے کہ فوتی نہ ہو جائیں کہیں چلے نہ جائیں ہر وقت حال پوچھتے رہیں گے ان کا آپ ٹھیک تو ہے نا تو ٹھیک ہے نا آپ کی ہے یا نہیں کو تارا نے فرمایا کہیں اہل جنت کو اتنی نعمتیں بیان کی ہیں پھل بھی ملیں گے ذائقے بھی بیان کر دیے ہر چیز بیان کر دی ان کو پاک بیمے بھی ملیں گی میں کہیں یہ پریشانی نہ ہوں کہیں ہم سے چھنی نہ جائے رب تبارک و تعالیٰ ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے فرمایا ہم فی خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے ہاں رے نہ تم نے وہاں ہمیشہ ہمیشہ نا یہ خلود ہوگا وہاں خلود ہوگا خالد ہمیشہ ہر بندہ خالد ہوگا وہاں ہمیشہ رہنے والا ہوگا کسی کو کوئی فنا نہیں کوئی موت نہیں کوئی کچھ نہیں موت کو بلکہ وہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا موت ہی ختم موت کا وہاں وجود ہی نہیں ہوگا جنتی ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق